ہیں سرکارے گوشت پاک رضی اللہ تعالی انہوں یا چار سو ستر ہجری میں گیلان میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد گرامی کا نام سیدنا ابو صالح موسا جنگی اور والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما تھا اور سرکار غو سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہو جب یکم رمضان کو دنیا میں تشریف لائے تو دن بھر ماں کا دودھ نہ پیتے تھے بلکہ جب افطار کا وقت تو ہوتا تھا تب پیتے تھے غو سے اعظم متقی ہر آن میں چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں تو پیدا ہوتے ساتھ ہی سیدنا اللہ غس اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے روزے رکھے اور ان تمام لوگوں کے لیے یہ درس دے دیا کہ اے نبی کی امتیوں میں پیدا ہوتے ساتھ ہی اللہ کے اس فرض کو ادا کر رہا ہوں تو تم تندرستی اور صحت و سلامتی کے اور حالت اقامت میں رہ کر بھی ماہ رمضان کے روزے ہرگز نہ چھوڑنا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اکیانوے سال کی عمر عطا فرمائی سترہ ربیعانی پانچ سو اکسٹھ ہجری بروز پیر بعد نماز عشاء سرکار غوس پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال فرمایا اور آپ کے شہزادے حضرت سیدنا صیف الدین ابد الوہاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی عالم شباب میں سرکار غصے پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت تاج العارفین شیخ ابو الوفا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے قلائد الجواہر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تاج العارفین شیخ قبول رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضور غو سے پاک حاضر ہوتے تو شیخ اٹھ جاتے چند قدم آگے بڑھ جاتے سیدنا غو سے اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال فرماتے کیا شیخ یہ ایک نوجوان ہے آپ اس کا اتنا ادب کرتے ہیں کہ اس کے لیے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں چند قدم مزید آگے بھی بڑھ جاتے ہیں اس ادب کی وجہ کیا ہے تو حضرت تاج العارفین شیخ تعالی تعالیٰ فرماتے کہ اے میرے مریدو تم اس نوجوان کو کیا جانو میں اس نوجوان کو جانتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو وہ مرتبہ عطا فرمانا ہے کہ یہ جامع مسجد پمبر پر بیٹھ کر جب یہ اعلان کرے گا کہ میرا قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے تو جتنے بھی اولیاء ہیں سارے اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے اے میرے مریدوں یاد رکھو ہر ایک کا چراغ روشن ہوتا ہے پھر وہ چراغ بجھ جاتا ہے ہر ایک کا ایک وقت ہوتا ہے پھر وہ وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن عبد القادر جی کا وقت ایسا ہے جو ختم نہیں ہوگا یہ ایسا چراغ ہیں کہ یہ چراغ ختم نہیں ہوگا یہ چراغ بجھے گا نہیں پھر آپ نے حضور غو سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا کہ اے عبد القادر جب اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ مرتبہ عطا فرمائے وہ شان عطا فرمائے وہ رتبہ عطا فرمائے تو میری سفید داڑھی کو نہ بھول جانا بلکہ میرے لیے بھی دعا کرنا رب کی بارگاہ میں میرے لیے بھی عرض کرنا اور پھر حضرت سیدنا تاج العارفین شیخ ابوالوفا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تسبیح قمیز مبارکہ پیالہ اور اثاث سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دیا تصبیح کے دانے خود بخود حرکت کرتے تھے اللہ کی تصبیح بیان کرتے تھے وہ پیالہ خود بخود ہاتھوں میں آ جاتا تھا جب پیاس محسوس ہوتی تھی تو یہ اولیاء کرام کے تحائف ہیں جو کہ ملے یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا ہی ولی فرمایا ہے مادر زاد ولی ہیں آپ بڑا مشہور واقعہ ہے آپ کے بارے میں کہ جب آپ کے والد گرامی آپ کو مولانا صاحب کے پاس لے گئے تاکہ قرآن مجید کی تعلیم یہ حاصل کریں تین چار برس کی آپ کی عمر مبارکہ ہوگی آپ کو بسم اللہ شریف پڑھائی گئی صلاح تعالی عنہ نے اٹھارہ سپارے زبانی سنا دیے استاد حیران ہے پریشان ہے شہزادے یہ اٹھارہ سپارے تمہیں کہاں سے یاد ہو گئے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں اٹھارہ سپاروں کی حافظہ ہیں جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں سپارے پڑا کرتی تھی تو سن, سن کر مجھے اٹھارہ سپارے یاد ہو گئے تو جو ذات ماں کے شکم میں اٹھارہ سپارے یاد کر کے دنیا میں آئے اللہ نے وہ سماعت عطا فرمائی رب نے وہ طاقت عطا فرمائی رب نے وہ شان اور ہم گناہ کی آوازوں کو ہماری پکاروں کو بھی سنتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے نبی کا جو موجودہ ہوتا ہے وہ اس نبی کی امت کی جو اولیاء ہیں ان کی کرامتیں بھی اس امت کے نبی کا موجوہ ہی ہوتی ہیں اور الخصائص القبرہ میں حضرت علامہ سے یوتی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم پاک میں تھے تو جب لوح پر قلم چلتی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے شکم میں لوہ پر چلنے والی قلم کی آواز کو سن لیا کرتے تھے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت دیکھو کہ ماں کے شکم میں جو نبی لوہ پر چلنے والی قلم کی آواز کو سن لے تو دنیا میں آ کر گنبد خزرہ میں اور روزہ پاک میں وہ نبی پاک علیہ السلام ہم گناہ کے درود و سلام کو بھی سنتے ہیں کیونکہ رب فرماتا ہے آپ کے آنے والی ہر گڑی آپ کی پچھلی گڑی سے بہتر ہے تو ابھی تو سرکار دنیا میں آئے ہی نہیں ہے نبی پاک علیہ سلام کی ملادت ہوئی نہیں ہے تو سماج مصطفیٰ کا حال یہ ہے کہ لوہ پر چلنے والی قلم کی آواز کو سن رہے ہیں تو دنیا میں جب تشریف لائے پھر جیسے جیسے لمحات مہینے سال گزرے رب کریم نے کیسے کیسے درجات بلند فرمائے ولاخرۃ خیر القین اللہ کا صدقہ عطا فرمایا جو ہیں وہ بلند ہوئی تو قوت سماعت بھی بلند ہوئی آقا علیہ سلام اسی وجہ سے ہم گناہ گا مات فرماتے ہیں تو اب اکالام کی امت کے اولیا تاج ہیں ان کی کرامتیں بھی ظاہر ہے نبی کے معجزے کا صدقہ ہی ہوتا ہے تو غوث پاک ردی اللہ تعالی ہو جو ہیں وہ بھی اٹھارہ سپارے کے حافظ تھے اور جب بسم اللہ شریف پڑھائی گئی آپ نے اٹھارہ سپارے جو ہیں وہ سنا دیے جب ہی ہم غوث سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدا تیرا تو ہے افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا افق کے نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا تجھ سے اور دہر کے اکتاب سے نسبت کیسی کتب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا سارے اکتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نسار شما اک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا تو ہے نوشاہ براتی ہے یہ سارا گلزار لائی ہے فصل سمن گوند کے صحرا تیرا گالیاں جھومتی ہیں رقص خوشی جوش بے ہے بلبلیں جولتی ہیں گاتی ہیں صحرا تیرا گیت کلیوں کی چٹک غزلیں ہزاروں کی چہک باغ کے سازوں میں بجتا ہے ترا نہ تیرا صفے ہر شجرا میں ہوتی ہے سلامی تیری شاخیں جھک جھک کے بجا لاتی ہے مجرا تیرا کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا نہیں کس چاند کی منزل میں تیرا جلوائے نور نہیں کس آئینے کے گھر میں اجالا تیرا راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام یا غس اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی ہو راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا اور محبوب ہیں ہاں پر سبھی یکساں تو نہیں یوں تو محبوب ہے یوں تو محبوب ہے ہر چاہنے والا تیرا گردنے جھک گئی سر بچھ گئے دل ٹوٹ گئے کشف ساک آج کہاں پہ تو قدم تھا تیرا آدمی اپنے ہی احوال پہ کرتا ہے قیاس نشے والوں نے بلا شکر نکالا تیرا دل ادا کو رضا تیز نمک کی دن ہے اک ذرا اور چھڑکتا رہے خاما تیرا تو سرکار گو سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سیدنا امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کر رہے تھے شان غو کو بیان فرما رہے تھے یاد رکھیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا شیخ ابو سعید مبارک مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت فرمائی اور پھر اپنے پیر و مرشید کی تعلیمات کے مطابق ریاضتیں کی ہیں مجاہدے فرمائے ہیں آپ نے پچیس سال تک دنیا سے قطع تعلق رہ کر عراق کے ویرانوں صحرا میں رہے چالیس سال تک عشاء کے وزو سے فجر ادا کی سال تک ہر رات ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن کریم ختم فرمایا تین سے چالیس چالیس دن تک کھانے کو نہ ملتا ہر سال اللہ اکبر کبیرہ آپ جب ریاضتیں فرماتے تھے مجاہدیں فرماتے تھے ایک نورانی شخصیت آئی اور آ کر کہتی ہے کہ میں ابھی آپ کے پاس آتا ہوں آپ یہیں پر میرا انتظار فرمائیں اور آپ نے وعدہ فرما لیا ایک سال کے بعد وہ نورانی شخصیت دوبارہ آئی اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو وہی کھڑا پایا پھر وعدہ کر کے وہ چلے گئے پھر آئے پھر چلے گئے تین سال تک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وعدے کے مطابق اس نورانی شخصیت کا انتظار فرماتے رہے اور وہ نورانی شخصیت حضرت سیدنا خزر علیہ السلاۃ والسلام تھے انہوں نے آ کر یہ ارشاد فرمایا اے عبد القادر جیلانی اب آپ بغداد مولا جائیں نبی پاک علیہ السلام کی امت کی دستگیری فرمائیں اور پھر انہوں نے اکٹھے کھانا کھایا اور حضور غو سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ واپس بغداد مولا چل پڑے اور مطلب آپ جب چل پڑے تو آپ فرماتے ہیں کہ لمبے سفر سے بغداد ننگے پاؤں لوٹ رہا تھا ایک بیمار آدمی ملا جس کا رنگ اڑا ہوا تھا کمزور تھا ہڈیاں اس کی نظر آ رہی تھی سلام دعا ہوئی اس شخص نے کہا مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھائیے آپ نے جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑا وہ کھڑا ہو گیا تندرست ہو گیا جوانی آ گئی اس نے کہا کہ میں دین اسلام ہوں اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذریعے سے مجھے تقویت عطا فرمائے گا مجھے برکتیں عطا فرمائے گا چنانچہ اسی دن سے سرکار غو پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب دین مشہور ہوا اور غوثیت و قطبیت کے مقام پر فائز جب ہوئے تو جمعہ کے دن ممبر پر استغرا کی حالت میں فرمایا قدمی حاضی ہی اللہ رقابتی کلی ولی اللہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے اور سر تسلیم خرم کرنے والے اولیاء کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں علماء نے یہ لکھی ہے تفصیل کہ اس وقت ہرمین شریفین میں سترہ اولیاء تھے عجم میں چالیس تھے مصر میں بیس تھے یمن میں تئیس تھے اور صدیات ساتھ تھے کوکاف میں سینتالیس تھے عراق میں ساٹھ تھے شام میں تیس تھے مغرب میں ستائیس تھے حبشہ میں گیارہ تھے سراندیپ میں ساتھ تھے جزائر مہر محیط میں چوبیس تھے جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی حالت میں یہ الہامی جملے ادا کیے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے ان تمام اولیا کاملین نے اپنے اپنی گردنوں کو جھکا لیا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک قدم کو اپنی جو ہے وہ گردنوں پر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں جب شروع میں بیان کرتا تھا اتنی تاثیر اس وقت نہ ہوتی تھی لیکن پھر ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ رہ میرے خواب میں تشریف لائے اور آکال صلاح وسلام نے اپنا لواب شریف میرے دہن میں ڈالا پھر حضرت سید ان علی المرتضیٰ تعلیم جہر الکریم تشریف لائے پھر انہوں نے اپنا لعاب شریف میرے دہن میں ڈالا تو ہن ہو کے لعاب ڈالنے کی برکت سے اور نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لواب شریف ڈالنے کی برکت سے میرے اتنی مجھے جو ہے وہ بیان میں شیرینی حاصل ہو گئی میرے بیان میں اتنی جو ہے وہ تاثیر پیدا ہو گئی گئی کہ اللہ تبارک بالی کے کرم سے لوگ میرے بیان کو سن کر جو ہے وہ تائب ہو جاتے تھے کئی کئی جنازے اٹھ جایا کرتے تھے لوگ وجد کے عالم میں جو ہے وہ آ جایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا کرم دیکھیے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اللہ تعالی نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ شاندار جو ہے وہ طاقتیں عطا فرمائی اور رتبہ عطا فرمایا کہ ایک مرتبہ اہل بغداد کی نظر سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی ان ہو اوجل ہو گئے لوگ پریشان تھے آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دریائے دجلا کے کنارے پر پہنچ گئے وہاں جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی ان ہو دریائے دجلہ پر چہل قدمی فرما رہے ہیں پانی پر چہل قدمی فرما رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پانی سے نکل کر سرکار غو سے رضی اللہ تعالی ہو کے مبارک قدموں کو بوسہ بھی دے رہی ہیں اور سلام بھی عرض کر رہی ہیں چنانچہ اتنے میں غیب سے ایک جائے نماز آئی اس جائے نماز پر دو سطریں لکھی ہوئی تھی پہلی سطح قرآن کی آیت مبارکہ تھی اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون دوسری سطر یہ تھی سلام علیکم یا اہل البیت انه حمید مجید سناچے ظہر کا وقت تھا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہو اپنے مسلح پر کھڑے ہوئے ہوا میں معلق یہ جان نماز تھی نہ جانے کہاں کہاں سے جو ہے وہ نورانی مخلوق آئی اور صفے جو ہے وہ انہوں نے صحیح کر لی جماعت کثیر تھی سرکار غوث سے پاک رضی اللہ تعالی عن ہو جب تکبیر فرماتے تو حاملان نے عرش سے پاک کی آواز پر وہ بھی تقبیر کہتے تھے غص اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہو جب تسبیح پڑھتے تو ساتوں آسمانوں کے فرشتے جو ہیں وہ بھی تسبیح پڑھتے جب غس اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہو نماز بڑھاتے ہوئے سمیع اللہ عمن حمیدہ فرماتے تو لبوں سے سبز رنگ کا نور نکل کر آسمانوں کی طرف جو ہے وہ بلند ہو جاتا اللہ وبارک وسلم نماز پڑھانے کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ تیری بارگاہ میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں تو میرے مریدوں اور مریدوں کے مریدوں اور مریدوں کے مریدوں کی روح بغیر توبہ قبض نہ فرمانا حضرت سید سہل بن عبد اللہ تستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دعا پر فرشتوں نے آمین کہی اور ان کی آمین جو ہے اس کیفیت کی ہمیں جو ہے وہ معلوم ہوئی میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آپ اندازہ کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعلیٰ جلا جلالہ کس قدر اپنے اولیاء کے درجات جو ہے وہ بلند فرماتا ہے کتنی برکتیں اللہ تعالی نے اپنے اولیاء کو جو ہے وہ عطا فرمائی ہیں چنانچہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا اندازہ آپ لگائیں بلکہ تذکرۂ قادریہ رضویہ میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ مبارکہ بھی بیان کیا گیا ہے میں وہ حلیہ مبارکہ حضور غ سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور چند دن قبل میں نے نبی کریم علیہ صلاح والسلام کے حلیے پر بھی درس حدیث چند دن تک دیا ہے تو آج بارگاہ غوثیت کا حلیہ مبارگاہ جو ہے وہ بھی آپ کی سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اللہ تعالی ہمیں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ سیدنا امام محمد رضا خاں اور سرکار غو سے پاک کی زیارتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب فرمائے تذکرائے قادریہ رضویہ میں ہے کہ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نشیف البدن میانہ قد کشادہ سینا لمبی چوڑی داڑھی گندمی رنگ پے وسطہ ابرو بلند آواز تھے پاکیزہ سیرت بلند مرتبہ اور علم کامل کے شامل تھے صاحب شہرت و سیرت اور خاموش تبا تھے آپ کے کلام کی تیزی اور بلند آواز سننے والے کے دل میں قریب و دور بیٹھے ہوئے سب لوگ یکساں آواز مبارکہ سنتے تھے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی حکم دیتے تو اس کی تعمیل میں سرعت کے سوا اور کوئی صورت نہ ہوتی اور بڑے سے بڑے سخت دل پر نظر جمال پڑ جاتی تو وہ خوشو خزو اور عاجزی انکساری کا مرقع بن جاتا اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ جامع مسجد میں تشریف لاتے تو تمام مخلوق آپ کو دیکھ کر ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر جو ہے وہ دعا مانگا کرتی ہائے ہائے وہ سے رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر لوگ اللہ تعالی کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا مانگا کرتے تھے یہ ولی کی شان ہے اور اللہ تبارک نے وہ سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مرتبہ اور یہ شان جو ہے وہ عطا جو ہے وہ فرمائی ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرا جبھی رب یہ فرما رہا ہے اللہ ان اولیا اللہ خوف ولاحم یا سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم اللہ زین آمنو بکانو جتقون وہ جو ایمان لائے اور پرہیز گاری کرتے ہیں لہم البشرا فل خیات دنیا وفیل آخر انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں لاتبدیل کلی مات اللہ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی غالق حل فوج العظیم یہی بڑی کامیابی ہے اللہ تبارک و تعالی حضور غوث سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے غوث سے پاک ردی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے آمین اللہ آمین ثم آمین اے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے کہ ایک غمگین نوجوان نے حاضر ہو کر حضور غوث سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں نے والد مرحوم کو عذاب میں مبتلا دیکھا ہے ارشاد فرمایا کیا وہ کبھی میرے مدرسے سے گزرے تھے عرض کیا جی ہاں دوسرے روز نوجوان خوش خوش آیا کہ والد مرحوم کو جنتی لباس میں دیکھا ہے فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں کمی کی جائے گی اللہ اللہ کے ولیوں کی شان دیکھیے کہ ان کے مدرسوں کے قریب سے ان کے کے قریب سے گزرنے والوں کو بھی اللہ بخش دیتا ہے تو پھر جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے مات پر چلے تو اللہ تبارک وطلا جلال یقین ان بندوں کی بخشش اور مغفرت بھی ان شاء اللہ تبارک و تعلیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں جیسے آل میں اجسام میں بعض جسم محتاج ہیں اور بعض محتاج علئے ہیں بعض فیض لینے والے ہیں اور بعض جو ہیں وہ فیض دینے والے ہیں آفتاب اور بارش فیض دینے والے اور زمین اور یہاں کی ہری بھری کھیتیاں اور باغات فیض لینے والے اسی طرح عالم روحانیت میں انبیاء کرام اور ان کے ذریعے سے اولیاء کرام فیض دینے والے اور سارا عالم ان کا حاجت مند ہے یاد رکھیں امبیائی کرام خلق کی ظاہری و باطنی اصلاح کے لیے تشریف لائے سلسلہ نبوت ختم ہونے کے بعد وہ کام دو گروہوں کو سپرد ہوا ظاہری اصلاح دین کے ذمہ باطنی صفائی اولیاء کے سپرد ہوئی چونکہ نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک رہے گی تو ضروری ہے کہ ان کے سارے کام انجام پاتے رہیں اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں گروہ دنیا میں موجود رہیں نماز میں جسم پاک کرا دینا قبلہ روح کھڑا کرا دینا اس کے شرائط و ارکان ادا کرا دینا یہ علماء کا کام ہے مگر نماز میں خلوص پیدا کر دینا حضوری قلب کا پیدا کر دینا ریا سے پاک کر دینا یہ اولیاء کے ذریعے سے ہوتا ہے گویا شرائط ادا علماء کراتے ہیں قبول اولیاء کراتے ہیں یا صحبت با اولیاء بہتر از صد سالتا اط بیریا زنگ آلود لوہے کو بٹی کی ضرورت ہے زنگ آلود دل کے لیے صحبت اولیا عبادت و ریاضت درکار مگر تاثیر میں صحبت اولیاء تیز تر ہے قرآن کریم سیاہی قلب کو آہستہ آہستہ دور کرتی ہے مگر قرآن پر عمل کرنے والے اولیاء کی جب نظر کرم ہو جائے تو آن کی آن میں کایا جو ہے وہ پلٹ جاتی ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک چور چوری کی نیت سے آیا مگر کچھ نہ پایا غوث پاک نے اپنے خادم سے فرمایا کہ اے خادم ہمارے گھر سے چور خالی جا رہا ہے جس میں ہمارے در کی بدنام خادم نے ارض کیا کہ حضور کیا دینا چاہیے فرمایا وہ دیا جائے جو دونوں جہاں میں اس کے کام آئے سینے سے لگا کر اب بنا دیا اور ایک علاقے میں بھیج دیا تاکہ وہاں پر ولی ہو کر جو ہے وہ دین کی خدمت کرے اللہ اکبر کبیرہ ان اللہ والوں کے ساتھ آج جو ہے چند لمحے گزارنے والا بھی سعید بن جاتا ہے غوث سے پاک رضی اللہ تعالی انہو جنگل میں اکیلے جا رہے ہیں قیمتی قبا پہنی ہوئی ہے ایک ڈاکو نے بری نیت سے دامن جو ہے وہ پکڑا تاکہ قیمتی قبا لے جائے غوث سے پاک رضی اللہ تعالی انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کی یا اللہ اس تیرے بندے نے عبد القادر کا دامن پکڑا ہے کبھی نہ چھوٹے وہ وہی پر گرا توبہ کی اور آپ سے مرید ہو گیا بیعت کی اور نیک آدمی کی طرح زندگی گزاری یہ ہوتا ہے کہ ولیوں کے دامن سے جو وابستہ ہو جائے اللہ تبارک کا تعالی اسے دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرما دیتا ہے ان اولیاء کی صحبتیں جو ہیں وہ کایا پلٹ دیتی ہیں خاج خاجگان گان بہود نقش بندر اللہ تعالی عنہ ہو ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے ایک کمہار کی بٹی کے پاس ہی گزرے نظر کرم فرمائی وہ کمہار آگ پر برتن بنا رہا تھا اور وہ برتن آبے پر گھوم رہا تھا آگ روشن تھی جب حضرت خواجہ خاجگان بہود نقش بند رضی اللہ تعالی عنہ نے نظر کرم فرمائی آگ کو نور بنا دیا اور اس مٹی کے برتن پر نقش و نگار کی بجائے ہر طرف اللہ اللہ اللہ نقش ہو گیا برتنوں پر اللہ اللہ نقش ہو گیا وہ آیا اور آ کر حضور خواجہ خاجگان گان بہادی نقش رضی اللہ تعالی علعن ہو کے قدموں میں گرا اور رو رو کر کمہار کہتا ہے یا خاجہ جو نظر میرے برطنوں پر فرمائی ہے میرے دل پر بھی فرما دیجئے تاکہ میرے دل میں بھی میرے رب کی یاد بس جائے آپ نے نظر کرم فرما دی میرے پیارے اور بیٹھے اسلامی بھائیو یاد رکھو دنیا میں ہم کمانے کے لیے آئے ہیں ایمان اور اعمال کمائی ہے جسے آخرت میں بھیجنا ہے رحم نفس و شیطان ڈکیتی کر ضرورت ہے کہ یہ قیمتی سامان کسی کی حفاظت میں کر دیا جائے محافظین کی جماعت کا نام اولیاء ہے مش... طریقت کی نظر نگاہ کرم سے انشاءاللہ اللہ ایمان محفوظ رہے گا تجھ سے, در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈور ہمارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور غو سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ محبت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب حضور غو سے پاک رضی اللہ تعالی ہو کی سیرت پر ہمیں چلنے کی سعادت عظما جو ہے وہ نصیب دل. یہ جو ہے یہ سو اشرفیاں اور بہت قیمتی مال لے کر تجارت کی غرض سے ملک کے شام جانا چاہ رہا تھا تو سرکار غوث سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ حماد رضی اللہ تعالی ہو کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے منع فرما دیا کہ تم ملک شام کا سفر نہ کرو لیکن جب یہی شخص اب ظفر حضور غوث سے پاک کی بارگاہ میں گیا آپ نے اجازت دے دی وہ ہزاروں اشرفیاں لے کر مال لے وسیع لے کر شام پہنچا شام کے شہر حلب پہنچا اور وہاں پر تجارت کی بڑا نفع کمایا واپس آ رہا تھا کثیر مطلب نفع لے کر تو ایک جگہ پڑاؤ کیا تو سوتے میں دیکھا خواب میں دیکھا کہ ڈاک نے حملہ کر دیا ہے اس کا مال لوٹ کر لے گئے اور اسے قتل کر دیا تو خواب دیکھ کر بڑا پریشان ہوا اٹھا اور فورن بغداد ملا کی طرف پہنچا سیدھے غو سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بار میں آیا تو سرکار غوث سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے ابو المظفر میں نے تمہاری تقدیر میں یہ دیکھا تھا کہ تم اگر اس سفر پر جاؤ گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا تو میں نے ستر مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کی اللہ نے جو تمہاری تقدیر میں تھا اس کو خواب میں تبدیل فرما دیا اور تمہارے سفر میں تمہیں کامیابی بھی ملی اور جو تمہیں پریشانی ہونی تھی وہ خواب میں تبدیل ہو گئی میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اللہ تعالی کی بارگاہ میں ولیوں کا مرتبہ دیکھو ولیوں کی شان دیکھو کہ جو رب کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا اور ان کے بغداد محلہ میں ایک مرتبہ تعاون کی وبا پھیل گئی لوگ بہت بیمار مرنے لگے وہ سے پاک کی بارگاہ میں آئے آپ نے ارشاد فرمایا ہمارے مدرسے کی گھاس تو شفا ہو گئی ٹاؤن بھاگ گیا الحمد تو جہاں اولیا کے قدم لگتے ہیں وہاں پر مسلمانوں کے لیے شفا یابی کا معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ, اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت جو ہے وہ نصیب فرمائے ان کی اسوا پر چلنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے یقیناً آپ بہت صاحب ان اکرم کم اند اللہ تم میں سے خدا کے ہاں وہی زیادہ اکرام کا مستحق ہے جو زیادہ متقی و پرہیزگار ہے انما یتقبل اللہ ہی قبول ہوتے ہیں ولاق و ات القاب امن قبلی کم و ایاکم انطق اللہ بے شک ہم نے تم کو جو تم سے پہلے کتابوں والے گزرے ہیں اور تمہیں تاکید کی ہے کہ اللہ تعالی متقا ون کا جلوائے شانِ قدرت لاکھوں سلام وہ کہہ کر کم بھی از اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو بہت مشہور ہے اح موتا غوث اعظم کا رضی اللہ تعالی عن ہو سرکار غو سے پاک ردی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بہن اللہ تعالی کی بارگاہ میں کیا مرتبہ رکھتے ہیں سرکار غو سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں آپ کا یہ قول جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ اخبار الاخیار میں شیخ عبدالحق الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے تذکرائے مشائق قادریہ رضویہ میں بھی ہے سرکار غو پاک اللہ تعالی ہو فرماتے ہیں میں وہ مرد خدا ہوں کہ میری تلوار ننگی ہے میری کمان عین نشانے پر ہے میرا تیر نشانے پر ہے میرے نیزے صحیح مقام پر مار کرتے ہیں میرا گھوڑا چاکو چوبند ہے میں لوگوں کے احوال سلب کر لیتا ہوں میں ایسا بہرے بے کرا ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں میں اپنے عام سے ماورا گفتگو کرتا ہوں مجھے اللہ تعالی نے اپنی خاص نگاہ قدرت میں رکھا ہے مجھے اللہ تعالی نے اپنے خاص ملاحظے میں رکھا ہے اے روزہ اے شب بے دارو اور پہاڑ والو تمہارے سو زمین بوس ہو جائیں گے میرا حکم جو اللہ کی طرف سے ہے قبول کرو اے دختران وقت اے اب دال و اتفال زمانہ آؤ اور وہ سمندر دیکھو جس کا کوئی ساحل نہیں مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میرے سامنے نیک بخ اور بد بخت پیش کیے جاتے ہیں مجھے قسم ہے لوہے محفوظ میری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے میں دریائے علوم کا غواص ہوں میرا مشاہدہ ہی محبت الہی ہے میں لوگوں کے لیے اللہ کی محبت ہوں میں ناعب رسول خدا ہوں انسانوں اور جنات میں مشائق ہوتے ہیں فرشتوں میں بھی مشائق ہوتے ہیں مگر میں ان سب کا شع کلکل ہوں میری مرض موت تمہاری مرض موت میں زمین و آسمان کا فاصلہ ہے مجھے دوسروں پر قیاس نہ کرو اور نہ دوسرے مجھے اپنے آپ پر قیاس کریں اے مشرق والو اے مغرب والو اے آسمان والو مجھ سے اللہ نے فرمایا ہے کہ میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا مجھے ہر روز ستر بار حکم دیا جاتا ہے یہ کام کرو ایسا کرو اے عبد القادر تمہیں میری قسم ہے یہ چیز پی لو تمہیں میری قسم ہے یہ چیز کھا لو میں تم سے باتیں کرتا ہوں فرمایا جب مجھے حکم دیا جاتا ہے تو وہی کام کرتا ہوں مجھے حکم دینے والا اللہ ہے اگر تم مجھے جٹلاؤ گے تو یہ بات تمہارے لیے زہر ہوگی تمہارا یہ اقدام نہ فرمانی تمہیں ایک لمحہ میں تباہ کر دے گا میں میں تمہیں دنیا آخرت میں ایک لمحے میں ختم کرنے کی قدرت رکھتا ہوں اللہ کے حکم سے تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہوں اگر میرے منہ میں شریعت کی لگام نہ ہوتی تو تمہیں ان چیزوں کی بھی خبر دے دیتا جو تم کھاتے ہو پیتے ہو اور گھروں میں چھپائے رکھتے ہو میں ہر اس خبر کو جانتا ہوں جو تمہارے ظاہر میں ہے اور ہر اس خبر کو جانتا ہوں جو تمہارے باطن میں ہے میری نگاہ میں تم لوگ شیشے کی طرح صاف ہو تمام مردان خدا جب مقام قدر میں پہنچتے ہیں تو ان کی نگرانی کی جاتی ہے مگر مجھے اس تاکچے سے اندر پہنچا دیا جاتا ہے اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا سرکار گھوسے پاک رضی اللہ تعالیٰ وقتی قبلہ قلبی بھی قد اللہ کے تمام شہر میرے میرا ملک ہیں اور ان پر میری حکومت ہے اور میرا وقت میرے دل کی پیدائش سے پہلے ہی صاف تھا نظر تو الا بلا دل اللہ علی حکم علاحمت میں نے خدا کے تمام شہروں کی طرف دیکھا تو وہ سب مل کر کے دانے کے برابر تھے ارشاد فرما رہے ہیں القیت القی ترفی جبال نہ دقت بخت بہ نہ ری اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر ڈالوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر ریت میں ایسے مل جائیں کہ ان میں اور ریت میں فرق نہ ہو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں کا کسی پتھر کے نیچے آ جائے تو ہواؤں سے محفوظ ہوتا ہے ایسے ہی دنیا سنسان جنگل ہے انسان کا دل جو ہے وہ ہلکا پتتا ہے یہاں کے مصائب و علام اور بری صحبتیں ہمارے دلوں کو اڑا لے جاتی ہیں ضروری ہے کہ کسی ولی کے قبضے میں رکھا جائے گویا کہ اولیاء انسانی کلوب کے لیے سنگ استقامت ہیں دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا صحیح باری ہے بھروسہ تیرا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رجالی فی ہوا جری ہند ظلم اللیالی کل اللہ علی میرے مرید موسم گرما میں روزے رکھتے ہیں اور راتوں کی تاریکی میں موتیوں کی طرح چمکتے ہیں مریدی لا تخف لاتی اطانی اے میرے مرید کسی سے مت ڈر اللہ تبارک و تعالی میرا پروردگار ہے اس نے مجھے وہ بلندی طافر وہ کلو ولی اللہ قدم و این اللہ قدم نبی بدر الکمالی ہر ولی کے لئے ایک قدم <سلام> یعنی مرتبہ ہے اور میں آقا صلی اللہ نبی حاشمی مقی حجازی ہوا جدی بہی نلت الموالی اور وہ نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم حاشمی مقی اور حجازی میرے جد پاک ہیں انہی کی وساست سے میں نے بزرگی کو پایا وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی اور عبد القادر میرا مشہور و معروف نام ہے اور میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ کمال کے مالک ہیں فنا فر رسول کے اعلیٰ درجے پرخ سرکار غو سے پاک رضی اللہ تعالی ان ہو جو ہیں وہ فائز ہیں آئے ہائے فنا فر رسول ہیں فنا پھر رسول سے سرکار غو سے پاک رضی اللہ تعالی ان ہو سرکار غو سے پاک کے جسم پر بھی کبھی مکھھی نہ بیٹھی آپ کے بھی پسینہ مبارکہ سے خوشبو آتی آپ کے بھی بولو براز کو زمین نکل جاتی تو مجھے بتاؤ کو سے پاک فنافر رسول ہیں یا نہیں بلا شک و شبہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ترحبت پر خرب ہاک خرب رحمتوں کا نظول فرمائے اور اللہ تعالی آپ کے صدقے ہمارے بغداد معلّہ اور ملک عراق کو عیسائیوں یہودیوں کے ناپاک قدموں سے دور فرمائے اور یہ یہودی عیسائی کتے جو ہیں وہ زلیل اور رسوا ہو کر اور شکست کے جو ہے وہ شکست میں ڈوب کر جو ہیں اور اپنی بے شمار لاشیں وہاں گرا کر یہاں سے ہیں اور فرار ہونے پر مجبور ہو جائیں اللہ تعالی عراق کے مسلمانوں کو ہمت عطا فرمائے غوث پاک کے صدقے عالم اسلام کو ایک اور نیک ہونے کی سعادت عطا فرمائے آمین اور ہمیں حضور غوث سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ذکر خیر کر لینے کی بھی بڑی سعادتیں ہیں کوئی شک اور شبہ کی اس میں بات نہیں ہے لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر جب ہم چلیں گے تبھی ہم پر انشاءاللہ برکتوں اور رحمتوں کا نزول زیادہ ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو غوث پاک کے آکا کی محبت نصیب فرمائے آمین ایسا دے ان کی ویلا میں ہو خود میں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو آمین وما علینا بل البلاغ المبین تو اب آپ اسلامی بھائیوں سے التماس ہے کہ کچھ دیر نعت خوانی فرما لیں اور اگر روم میں موجود علماء اہل سنت